وكل ضلاله في النار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوان المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا كرقوا ہن ویر صدریح سلاسر میرے بھائی جناب ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت كردہ یہ حدیث جس کے دو حصوں کے اوپر پہلے میں درس دے چکا ہوں اور آج اس کے تیسرے حصے کے اوپر درس شروع کرنے لگا ہوں یہ حدیث بنیادی طور پہ انحدیث میں سے ہے جنہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور امام نوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ان چالیس حدیثوں میں جمع کیا ہے جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور ان کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے جن کا نام ہے الرب عین تو اس حدیث کا پہلا حصہ وہ تھا جس میں آپ علیہ و اسلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آپ علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں کہ جب بولی لگ رہی ہو اس وقت کسی چیز کی قیمت لگانا اس لیے تاکہ خریدنے والے کو نقصان ہو یا بیچنے والے کا فائدہ ہو جائے آپ نے اس سے بھی روکا ہے فرمایا یہ بھی منع ہے اور آپ علیہ السلاۃ وسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بوگت نہ رکھو کی نہ رکھو اور ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو منہ مو نہ موڑو اس کے بعد آپ علی حسرات اسلام فرماتے ہیں ورا یہ بے اباب کم آباب کہ تم میں سے کوئی کسی کی بہ کے اوپر بے نہ کرے میرے بھائی یہ آج جو حدیث میں ذکر کرنے لگا ہوں اس حدیث میں یہ پہلا جملہ ہے جس کی آج وضاحت کرنے لگا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی کسی کی بہ کے اوپر بے نہ کرے میرے بھائیو دیکھیں اسلامی اصول اسلامی قوانین کتنے عمدہ ہیں اگر ان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو کوئی کسی سے دشمنی نہ رکھے کوئی کسی سے بغد و عداوت نہ رکھے دلوں میں کسی کے بارے میں میل نہ ہو دلوں میں ہر ایک کے معاملے میں محبت اور پیار ہو کتنا عام اور اچھا اصول دیا ہے آپ نے کہ کوئی کسی کی بہ کے اوپر بے نہ کرے ایک آدمی ایک چیز بیچ رہا ہے سو ریال کی آپ پہنچ گئے ان دونوں کی بات چیت چل رہی ہے یا بات چیت ختم ہو چکی ہے اور آپ جا کر کہتے ہیں کہ تم اس کو سو ریال کی یہ چیز کیوں بیچ رہے ہو میں ایک سو بیس میں لینے کے لیے تیار ہوں ایک سو پچاس میں لینے کے لیے تیار ہوں یہاں آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں جی خریدنے والے کا اور یہ بے کے اوپر بے ہے ان کی بات چیت چل رہی ہے اب کیا ہوگا زہر اس کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت بیٹھے گی اس کے دل میں آپ کے لیے و عداوت ہوگا تو اس لیے نبی علیہ السلام اسلام کہتے ہیں کسی کی بہ کے اوپر بہ کرنے کی اجازت نہیں ہے یا آپ خریدنے والے سے کہتے ہیں کہ تم یہ چیز سوریال کی کیوں خرید رہے ہو میں تمہیں نبے میں دینے کے لیے تیار ہوں یہاں پہ آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں بیچنے والے کا یا آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ سو ریال کی یہی چیز میرے پاس موجود ہے لیکن اس سے اچھی کوالٹی ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلاط اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی بہ کے اوپر بے نہ کرے اور کسی کے شادی کے پیغام کے اوپر شادی کا پیغام نہ بھیجے ایک آدمی کی کہیں بات چیت ہو رہی ہے شادی کے معاملے میں اس نے رشتہ مانگا ہوا ہے اور اوپر سے آپ پہنچ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے ان کے بیٹے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے ان سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے آپ رشتہ ان کو نہ دیں مجھے دے دیں اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلامی قوانین اصول دیکھتے جائیے کتنی عمدہ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ان کو اوپر عمل نہیں کرتے جب ہمیں اپنا مفاد ہوتا ہے پھر نہ ہم قرآن پاک کی آیات کا احترام کرتے ہیں نہ نبی علیہ اصلاط و کی احادیث کا احترام کرتے ہیں بس میرا فائدہ ہو جائے یہ رشتہ مجھے مل جائے یہ لڑکی میری بہو بن جائے شریعت کے خلاف معاملہ ہے یا شریعت کے مطابق ہے یہ ہم نہیں سوچتے تو نبی علیہ السلاۃ اسلام فرما رہے تم میں سے کوئی کسی کی بہ کے اوپر بہ نہ کرے پھر فرمایا وکول اللہ اخوانہ اللہ کے بندو بائی بائی بن جاؤ اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے سر حجرات میں ان نمل من کہ مومن آپس میں کیا ہے بائی بائی ہیں میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمان سے ایسے ہی محبت کریں جیسے اپنے سگے بھائی سے محبت کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے آپ ایسے ہی خیر خواہ ہوں جیسے آپ اپنے سگے بھائی کے خیر خواہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر بھائی کا نقصان ہو جائے مسلمان بھائی کا تو ہم خوش ہوتے ہیں ہم تالیاں بجاتے ہیں ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے غم میں شریک نہیں ہوتے کسی کی دکان میں آگ لگ جائے کسی کا کاروبار تباہوں برباد ہو جائے ہمارے دلوں میں خوشی خوشی ہوتی ہے یہ قوت نہیں ہے یہ اسلامی بھائی چارہ نہیں ہے یہ دینی بھائی چارہ نہیں ہے اور نبی علیہ صاحب السلام فرما رہے وقول و عبادت اللہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ المسلم وقول مسلم آپ فرما ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپ کیا کہہ رہے مسلمان مسلمان کا بائی ہے اب پھر کیا کرنا چاہیے آپ کہتے ہیں لا یو جب مسلمان مسلمان کا بائی ہے تو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا ولا یخ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت کے وقت بے و مددگار نہیں چھوڑتا ولا یا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا میرے بھائیو نبی علیہ السلاۃ اسلام کی الفاظ بڑے عمدہ الفاظ ہیں کسی مسلمان کے لیے عجائد نہیں اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرے کسی بھی لحاظ سے مالی لحاظ سے جان کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے عزت کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے کسی طرح بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمان بھائی کو بیار و مددگار چھوڑنے کی جانچ نہیں ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ان سر من او مدروما اپنے بھائی کی مدد کرو تمہارا بھائی ظالم ہے پھر بھی اس کی مدد کرو مظلوم ہے پھر بھی اس کی مدد کرو صحابہ اکرام حیران رہ گئے کہ مظلوم کی مدد کریں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی کیسے مدد کریں فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو یہ اس کی مدد ہے اگر اسے ظلم سے نہیں روکو گے تو وہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے جب آپ اسے ظلم کرنے سے روکیں گے آپ نے اسے جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لیا یہ اس کی مدد ہے وَلَا يَحْقِرُهُ فرمایا مسلمان مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمتا اور حدیث کے یہ الفاظ عام طور پہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر جانتے ہیں اپنے رشتے داروں کو محلے داروں کو اس کا قد چھوٹا ہے یہ صحیح حقیر ہو گیا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے یہ صحیح حقیر ہو گیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہے یہ صحیح حقیر ہو گیا اس کے پاس مال نہیں ہے یہ اس لیے حقیر ہو گیا ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر جانتے ہیں اور نبی علیس اسلام نے ایک حدیث میں خبردار کیا ہے حدیث مسلم شریف میں آتی ہے آپ فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زہری حالت اچھی نہیں ہوتی کسی کے گھر جائیں تو کوئی ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا دھکے دیں گے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ بر برہو کہ اگر یہ اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کریں گے مسئلہ کیا ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی علی صحم فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے ان اللہ لا إلى ولكن اللہ علیکم وم ولیکم ولاکن اللہ کلوکم وم علیکم کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا دل کیسا ہے اللہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے عمل کیسے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں اس کی ذہنی شکو صرت کیسی ہے اس کے کپڑے کیسے ہیں اس کے جوتے کیسے ہیں اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے ہمارا معیار اور ہے ہمارے رب کا معیار اور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جب یہ بیان کیا کہ وجہ قبا شعوبا و قباعل کے ہم نے تمہیں قبیلوں کی شکل میں بنایا برادریوں کی شکل میں تقسیم کر دیا کیوں فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو آگے فرمایا ان اکرمکم کہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اپنے دل میں رب کا خوف رکھنے والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے دور رہنے والا ہے یہ اللہ کے یہاں معیار ہے کسی کی عزت کا اور ہمارے یہاں معیار کیا ہے اس کی زہری حالت کیسی ہے شخصیت کیسی ہے کپڑے کیسے ہیں گاڑی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے زمینیں اس کی ہیں یا نہیں ہے اولاد اس کی ہے یا نہیں ہے اس کا سیاسی مقام و مرتبہ کیا ہے یہ ملازمت کیا کرتا ہے یہ ہمارا معیار ہے اور اسی معیار کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیق جانتے ہیں اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جس کا زہری طور پہ وہ معیار نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے ہم اسے حقیق جانتے ہیں ہم اسے کم تر جانتے ہیں اور نبی علیہ صاحب اسلام فرما ہیں کہ مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں جانتا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اتکواہ ہونا آپ اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تکوا یہاں ہے تھکوا یہاں ہے تکوا یہاں ہے تھکوا کہاں ہوتا ہے میر بھائی دل میں ہوتا ہے زہری طور پہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی بہت نمازیں پڑھنے والا ہو لیکن جب علیحدگی میں گنا کا موقع ملے تو اللہ سے نہ ڈرے یہ متقی نہیں ہے تقوا دل میں ہے دل میں آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہو آپ کے دل میں اللہ کی معرفت ہو آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں اللہ کی شان کو مقام کو جاننے والے ہوں تنہائی میں ہوں گناہ کی دعوت ملے دنیا دیکھنے والی نہیں ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے آپ لوگوں نے ان تین آدمیوں کا قصہ سنا ہوگا جو بحالی شریف میں آتا ہے نبی علی صن نے بیان کیا ہے کہ تین آدمی پھنس گئے تھے کہاں غار میں اور تینوں نے جب دیکھا کہ یہاں زہری سبب کام نہیں آئے گا اللہ اپنے خاص فضل سے یہاں سے نکال لے تو نکال لے زہری اسباب کام نہیں آئیں گے تو انہوں نے سوچا اللہ کو اپنے اپنے نیک نیکمال کے واسطے دیے جائیں تو ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی مجھے اس سے بڑا پیار تھا لیکن وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی ایک دفعہ مجبور ہو کے میرے پاس آئی کردہ لینے کے لیے میں نے کہا تمہاری مدد کروں گا پیسہ ملے گا دنار ملیں گے لیکن میری خواہش پوری کر دو مجبور تھی بے بست تھی وعدہ کر بیٹھی تیار ہو گئی میں نے پیسے پورے کیے دنار پورے کیے معاہدے کے مطابق وہ دنار اس کو دے دیے اور جب میں اپنا حق لینے کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے جسم پہ بیٹھ گیا اس نے کہا تھا اتق اللہ ولا تفل خاتم اللہ بھی اللہ سے ڈر جاؤ میری شرمگاہ کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے اگر مجھ سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو تو شری طریقہ اختیار کرو نکاح کرو اے اللہ تو جانتا ہے وہاں پہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تیرے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا لیکن جب اس نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ یا اللہ صرف تیرے ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا یا اللہ اگر میرا وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تجھے خوش کرنے کے لیے تھا تو اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال لیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا یہ ہے تکوا یہ ہے اللہ کا ڈر تو میرے بھائی نبی علیہ صاحب اسلام فرما رہے کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو ہزار منکوں کے اوپر مشتمل صبح و شام وزیفے کر رہے ہیں لیکن جب علیحدگی میں کوئی غیر عورت مل جائے تو تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں رب سے نہ ڈرے یہ تقویٰ نہیں ہے کافر ملک میں جانے کا موقع ملے شراب پینے کا موقع ملے آپ پینے کے لیے تیار ہو جائیں یہ تقوی نہیں ہے کہیں سے سود کے پیسے ملے اور آپ اس لیے لے لیں کہ میں نے کون سے مانگے ہیں اور یہاں کون سا مجھے کوئی دیکھنے والا ہے یہ تقوی نہیں ہے آپ علی صاحب اسلام فرما لیں تکواہ ہونا تکوا دل میں ہوتا ہے اور میرے بھائی یہاں یہ بھی باز میں رکھیں کہ جب دل میں تقویٰ ہوگا اس کے اثرات زبان پہ بھی نظر آئیں گے آزاد پہ بھی نظر آئیں گے جیسے آپ اس آدمی کے متقی ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے جو نمازیں پڑھتا ہے رودے رکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے ایسے ہی وہ آدمی بھی متقل ہونے کا دعوی نہیں کر سکتا جو نہیں پڑھتا رودے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میں متقی ہوں میرے دل میں رب کا خوف ہے تیرے دل میں رب کا خوف ہوتا تو تو نمازیں پڑھنے والا ہوتا تیرے دل میں رب کا خوف ہوتا تو رودے رکھنے والا ہوتا تیرے دل میں رب کا خوف ہوتا تو غیر عورتوں کو ہاتھ نہ لگاتا تو کہتا ہے میں پیر ہوں غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تویز دینے کے بہانی دم کرنے کے بہانی ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ تیرے دل میں رب کا خوف نہیں ہے یہ نشانیاں بتا رہی ہیں یہ علامتیں بتا رہی ہیں اسی لیے پیارے حبیب علیہ اسلاد اسلام نے فرمایا تھا صحیح حدیث ہے کہ اس جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا ٹکڑا اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے فرمایا اللہ وہی القلب وہ جسم کا ٹکڑا کون سا ہے دل ہے یہ دل ٹھیک ہو جائے جسم کے سارے آگاہ صحیح کام کرتے ہیں زبان سچ بولے گی ہاتھ سے نیک کام ہوں گے پاؤں سے آپ ان جگہوں کی طرف جائیں گے جہاں جانا جائز ہے آنکھوں سے آپ اسے دیکھیں گے جسے دیکھنا جائز ہے کانوں سے آپ وہ آواز سنیں گے جو سننا جائز ہے لیکن دل خراب ہو جائے پھر آنکھوں سے آپ ہرام چیزیں دیکھیں گے کانوں سے حرام آوازیں سنیں گے ہاتھوں سے ہرام کام کریں گے پاؤں سے گرجنوں کی طرف چل کر جائیں گے کیونکہ دل خراب ہو چکا ہے اس لیے دل کا علاج کرنا چاہیے دل کو زندہ رکھنا چاہیے دل میں رب کا ڈر پیدا کرنا چاہیے دل میں رب کی معرفت ہونی چاہیے دل کو رب کے مقام کا علم ہونا چاہیے نبی علیہ صاحب السلام فرما رہے ہیں بے حسب علی امن شرری احمد انسان کے گناگار ہونے کے لیے انسان کے شریر ہونے, ہونے کے لیے انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے کسی سے نفرت کرنا کسی کو حقیر جاننا اس کا تعلق بھی کس سے ہے دل سے ہے دل میں رب کا خوف نہیں ہے دل آپ کا مردہ ہو چکا ہے نیکی بدی کی پہچان, پہچان نہیں رکھتا اسی لیے وہ اچھے اور نیک آدمیوں کو بھی حقیر جانتا ہے اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا ہے اس لیے کہ وہ بہت موٹا ہے اس لیے کہ وہ لنگڑا ہے اس لیے کہ وہ کانا ہے بہنگا ہے حالانکہ نفرت کا معیار یہ نہیں ہے نفرت آپ کو اس سے ہونی چاہیے جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے جو رب کے ساتھ اوروں کو شریک چڑھاتا ہے جو فو شدہ بزرگوں کو نفا نقصان کا مارک سمتا ہے جو اللہ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے لیکن ہم حقیر جانتے ہیں اس کو جو غریب ہے میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہی کام نہیں کر رہا اور کسی کو حقیر جاننا چاہے آپ اس کا اظہار کریں نہ کریں نبی علیہ صاحب اسلام فرما رہے آپ کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس لیے میرے بھائی آپ کے دل میں کسی مسلمان سے جو توحید کے اوپر ہے نفرت نہیں ہونی چاہیے بگت نہیں ہونا چاہیے اس کو حقیر نہ جانے اس کو برا نہ سمجھے آگے آپ فرماتے ہیں کل المسلم یا رسلم ہرام ان دم ہو امال ہوا اردو ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے کیا مطلب حرام ہے جی اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے اس کو زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ مال بھی حرام ہے کسی کے مال پہ قبضہ کرنا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا کسی بھی شکل میں لینا جس, جس شکل کی شریعت جانچ نہیں دی یہ بھی حرام ہے فرمایا ایسے ہی ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ عزت بھی حرام ہے کیا مطلب کہ آپ اس کو بے عزت نہیں کر سکتے آپ اسے جھوٹ نہ بول لیں. آپ اس کی حمت نہ کریں آپ اس کی بدگوئی نہ کریں آپ اس کی چگلی نہ کریں آپ لوگوں کے سامنے اس کے خلاف باتیں نہ کریں آپ اس کی موجودگی میں بھی اسے برا بلا نہ کہیں کیونکہ دوسرے لوگ سن رہے ہیں اور اس کی عزت حرام ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کو نقصان پہنچائیں نبی علیہ الصلاۃ وسلام نے جب حج کیا تھا حج میں آپ نے جو اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں بھی کہا تھا ان ندما حکم وہ اموال حکم و آرام حکم ہرام کم کہرمت یوم کمہادا فی شہر کمہادا فی برد کمہادا آپ نے کہا تھا کہ جیسے یہ مہینہ محترم ہے یہ جگہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ محترم ہے ایسی ہر مسلمان کا خون محترم ہے ہر ایک عزت محترم ہے ہر ایک کمال محترم ہے کسی کو بے عزت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میرے بھائیوں نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی حدیث بڑی عمدہ حدیث ہے اس میں حسد سے روکا گیا ہے دھوکہ دینے سے روکا گیا ہے بغض و عداوت سے روکا گیا ہے مسلمان بائی سے قطع کلامی کرنے سے روکا گیا ہے ایک مسلمان بھائی بہ کر رہا ہے اس کی بہ کے اوپر بہ کرنے سے روکا گیا ہے اور اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا کسی مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا کسی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا ہر مسلمان کے ہر مسلمان کی عزت کریں اس کا احترام کریں اس کے مال کے قریب نہ جائیں اس کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں اتنے عظیم اصول ہیں اتنے عظیم قوانین ہیں جو دین اسلام نے دیے ہیں جو نبی علیہ صاحب اسلام نے بتائے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو پرعمل پیرا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے و خدا وانا الحمد اللہ رب العالمین اب میرے بھائی